نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی سلم قافة ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عدوب مبین صدق اللہ مولان العظیم حاضرین محترم سامعین کرام اور عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسانی ہدایت کے بہت سے موضوع ہیں اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس پر بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے انسانی زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہے کیا انسان ایک خود مختار زندگی بسر کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا پھر اسے اپنے خالق و مالک کی پسندیدہ زندگی کے مطابق اپنے شب و روز کے احوال کو ڈھالنا اور اپنی زندگی کے طرز کو مرتب کرنا ضروری ہے اپنے ماحول کے چاروں جانب نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں بندگانے خدا کا ایک سیلاب ہے جو چاروں جانب دنیا کے ہنگاموں اور ان کی مصروفیات کے اندر آن کو گھرا دکھائی دیتا ہے ایسی ماحول میں بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ناک نقشہ اپنے مقدے زندگی کے ساتھ ماہ کریں وہ زندگی جس کا کوئی متعین مقصد نہ ہو وہ بے بندگی بھی ہے وہ شرمندگی بھی ہے اس لیے کہ اس میں سرفت گندگی کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا کامیاب زندگی تو یہی ہے کہ کے کائنات کے کام کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا جائے اور وہ جیسے جیسے ہماری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے جن جو امور کو ہماری زندگی کے لیے پسند کرتا ہے اور نبی زندگی کے جس پیٹرن کو جس محج کو جس میرد ہمارے لیے پسند کرتا ہے ہم نہ صرف اسے اختیار کریں بلکہ اس کو اپنی پسندیدی اپنی چاہتوں اور آزمو کا ایک مخصوص کر دیں اس کائنات اندر جانب دیکھ کے خدا مختلف مراحب مختلف ادیان مختلف تہذیبوں مختلف مدنوں مختلف نظام حائف کر مختلف ثقافتوں اور مختلف طرز ہائے کے اندر آپ کو مقصد دیں گے اس لحاظ سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا جس دین کو ہم اسام کہتے ہیں جس کتاب کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں جس خالق و مالک کو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور جس پیغمبر اخرجما کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ان کی کی آئینہ دار ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ نقوش اور وہ طرز عمل موجود ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطباع کے ساتھ ورتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے منظر کے ساتھ جاگر و ختم ہوتا ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کیا اور پھر اس مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے وہ کون سا طرز عمل ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کے اقرار کے ساتھ آدمی دائر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی حکمرانی کو ہونا چاہیے جب کائنات میں اللہ کی حکمرانی ہے تو انسان بھی تو اس کائنات کا ایک جزو اعظم ہے اس پر بھی اللہ ہی کی حکمرانی کا اطلاق ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے تو پھر طرز زندگی کیا ہے وہ اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہ بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات ہے اور اس ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو حقیقی خسارے اور گھاٹے سے بچانے اور حقیقی نفامندی کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے آتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان بلا شبہ کچھ ایسے عقائد کا نام ہے اور اس عقائد کی کچھ مجمل اور مفصل ایسی صورتوں کا نام ہے کہ جنہیں مان لینے کے بعد ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے ایک انسان صرف کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ایک شعوری کمیٹمنٹ کرتا ہے اس کی زندگی کا مرکز و محور ایک ایسی چیز قرار پاتی ہے کہ وہ ہوائے نفس کو اپنی مرضی کو اپنی طبیعت کو اپنی خاطر کو اپنی طبع نازک کو اس مقصد زندگی کے تابع کرتا ہے مسلمان کے لیے یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ کیا جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمارے ہاتھوں اور ہماری زبانوں سے واقع تن دوسرے مسلمان اور دوسرے بھائی بند محفوظ ہیں مسلمان دنیا کے اندر کس طرز زندگی کا خوگر ہونا چاہیے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بناتا ہے اس لحاظ سے ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ نظام ہدایت ہے کہ جو انسانوں کو میسر آ جائے تو زندگی کامیاب ہے اور اگر یہی ایک چیز میسر نہ آئے تو زندگی تمام تر ناکامیوں اور رسوائیوں کے ساتھ ہمکنار ہو جاتی ہے اس لحاظ سے ہدایت اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے تحفے اور سب سے بڑے انعام کا نام ہے یہ ہدایت اگر مل جائے تو انسان کی ہر چیز کے اندر ایک مانویت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہدایت مل جائے تو صحت بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے اور اس ہدایت کے بغیر یہ صحت بھی آدمی کے لیے عذاب بن جاتی ہے کہ اس لیے کہ انسان کی جسمانی اور دماغی قوتیں پھر اللہ کے دین کی سربلندی اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بجائے وہ ایک ایسی نفسانی اغراض اور ایسے ایس شاہوانی اغراض کے تحت گزرتی ہے کہ ایک انسان جانوروں کی سے زندگی بسر کرتا ہے بل ازل بلکہ کبھی کبھی ان سے بھی زیادہ بدترین زندگی کا خوگر ہو جاتا ہے یہ ہدایت مل جائے تو مال و دولت دنیا کے یہ سارے اسباب انسان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان اس میں حلال اور حرام کا جو عنصر ہے اس کو پہچانتا ہے اور اگر یہ ہدایت نہ ہو تو مال و دولت دنیا کا یہ سیلاب انسان کے سامنے حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا دیتا ہے انسان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ جو رزق اور جو سامان عذیس اس کے پاس آ رہا ہے یہ کتنی لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہے کتنے بندگان خدا کے حق اس نے دبا رکھے ہیں اور کس طرح سے حقوق کے اطلاف کے بعد یہ رزق کا سامان اس کے پاس آ رہا ہے اس طرح سے یہ دولت بھی انسان کے لیے فتنہ آزمائش ابتلا اور عذاب بن جاتی ہے یہ ہدایت میسر آ جائے تو انسان کی اولاد اور بیوی بچے بھی اس کے لیے نعمت ہیں اور اگر کسی گھر کے اندر ہدایت کی یہ روشنی موجود نہ ہو تو وہ گھر بھی زحمتوں کا عذاب کا شیطانی ہتھ کا ایک بہت بڑا گہوارہ بن جاتا ہے اس اعتبار سے علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی ورثہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بنیادی سوال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کیا اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کی روش کیا ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی کی غایات ہماری زندگی جو ہے کیا وہ اس علم الہدایت کے مطابق گزر رہی ہے اور وہ علم الحدایت کیا ہے ایک طرف تو قرآن مجید کے احکامات و فرامین ہیں اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ ہے جو اس کائنات کے اندر ایک ایسا نمونہ ایک ایسا پریسیڈنٹ ایک ایسا ماڈل ہے بلکہ ماڈل آف ایکسلنس ہے کہ جس کے تحت زندگی اپنی حقیقی معنویت کو حاصل کر سکتی ہے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم واقع تن مسلمان ہیں کیا ہم ایک مسلمان کسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی جس پیٹرن پر گزرنا چاہیے کیا وہ منحج وہ راستہ اور وہ شاہراہ حیات ہمیں حاصل ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک انسان کی زندگی کو کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہم کنار کر دیتا ہے اس اعتبار سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس علم الہدایت کا ایک سرا قرآن مجید کے وہی و الہام کے ساتھ جڑتا ہے دوسراسرا جو ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے عسوۂ حسنہ کے ساتھ متعلق ہے یہ دونوں علم و ہدایات کے پہلو جو ہیں قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوۂ حسنہ اگر ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو واقعات وہ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اور ایک مسلمان ہونے کا عمل بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے وغیرہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو رکھے لیکن اس کی زندگی اس کے لیے دلیل نہ پنجائے جائے وہ ایک چیز کا دعیہ تو پیش کرتا ہے لیکن اس کا وجود اور اس کے اعمال اور اس کا طرز عمل وہ زندگی کے اندر اپنے دعوے کی تردید بھی کرتا ہے تغلیت بھی کرتا ہے اور اس کا بتلان بھی پیش کرتا ہے اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کائنات کے اندر جس طرز زندگی کو ہم اپنانا چاہتے ہیں زندگی کے جس نصب العین کا ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں زندگی میں جن حقائق کا ہم ادراک کرنا چاہتے ہیں جس اسلامی زندگی کا ہم شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا اسلامی زندگی کا وہ نقشہ ہماری زندگی کے اندر بھی موجود ہے یا نہیں کیا ہم ان مناسب کو اور اس طریقے کار کو اور اس لائے عمل کو جو اسلام ایک بندہ مسلم کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیا اس کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اس اعتبار سے پہلی چیز جو اس علم الہدایت کے لیے اور کیا ہم مسلمان ہیں اس کا تقاضہ پورا کرنے کے لیے یہ تعلق پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ بنیادی تعلق قائم نہ ہو سکے تو پھر انسان ہدایت کے حقیقی سرچشمے سے محروم رہتا ہے اور اسی لیے قرآن نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اس طرح افلا تم میرے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ بات بتائی کہ ہم نے ولاق یسر القرآن ذکر مدکر۔ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی ہے تم میں سے جو اس پر غور و فکر کرنے والا ہو اور پھر اس قرآن نے یہ بتایا قد افلاح المنون کہ تحقیق مسلمان فلاح پا گئے اور پھر وہ ضوابط بیان کر دیے گئے کہ ایک بند مومن کی زندگی میں وہ کون کون سی اچھائیاں ہیں اور وہ کون کون سی خوبیاں ہیں اور وہ کون کون سی حسنات ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے تو واقعتا وہ ایک بندہ مسلم کہلاتا ہے وہ ایک بند خدا کہلاتا ہے اور اس بند خدا اور اس بندے مسلم کی جو صفات ہیں وہ قرآن مجید میں قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دو ایک صاف خط کھنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک طرف وہ باتیں ہیں جو ڈوز ہیں اور ایک طرف وہ باتیں ہیں جو ڈونٹس ہیں ایک طرف وہ باتیں ہیں جو معروف ہیں اور ایک طرف وہ باتیں ہیں جو منکر ہیں ایک طرف وہ باتیں ہیں جو امور حلال ہیں اور ایک طرف وہ باتیں ہیں جو امور حرام ہیں ایک طرف وہ اشیاء ہیں جو طیبات ہیں اور ایک طرف وہ اشیاء ہیں جو کہ قبائث ہیں اس اعتبار سے ایک طرف رحمانی زندگی کا نقشہ ہے اور ایک طرف ابلیسی زندگی کا نقشہ ہے اور اسلام کیا ہے اسلام کے اندر اگرچہ کوئی جبر نہیں ہے ہر انسان کے لیے یہ اس کی اوپن چوائس ہے کہ اگر وہ اس کائنات کے کسی خالق و مالک کو پہچانتا ہے اگر وہ علم الہدایت کی اپنے لیے ضرورت محسوس کرتا ہے اگر وہ تاریکیوں میں بھٹکنے کی بجائے ایک واضح روشنی کے اندر اپنی زندگی کا نقشہ کار مرتب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید سے یہ سوال کرتا رہے کہ وہ اس کی زندگی کو کیسے تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ کیسے بنانا چاہتا ہے پھر یہ قرآن مجید اس کی زندگی کا ایک نقشہ مرتب کرتا ہے اور اس نقشے کو قرآن مجید نے اپنے ہاں ایک اسوے کے لفظ کے ساتھ قرار دیا ہے اور یہ بتایا کہ یار الذین آمنو اتی اللہ وتی الرسول و من کم منکم تنازع تم فی شین فردو ہی اللہ و کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے اور پھر وہ تمہاری ریاست کے حکمران جو اللہ اور اس کی اصول کی اطاعت کا نمونہ ہیں ان کی باتیں بھی تمہارے لیے واجب ہیں اور اگر تمہاری زندگی کے کسی معاملے میں زندگی کے کسی موڑ پر چوبیس گھنٹے کی زندگی کے مختلف مراحل اور مناسب میں تمہیں یہ جاننا پڑے کہ علم الہدایت ہدایت کیا ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور اپنی زندگی کے ضابطے کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے اندر ڈھال لو وما آتاکم الرسول کو وما رسول ہو فخو ہو ہو پیغمبر جس زندگی کا ضابطہ تمہیں عطا کرتا ہے اسے آپ اپناتے چلے جائیے اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رکتے چلے جائیے اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کی وہ بنیادیں موجود ہیں کیا ان کے اندر یہ استحکام موجود ہے کیا ہماری زندگی قرآن مجید کے احکامات کا کوئی نمونہ پیش کرتی ہے اگر آپ غور و فکر کریں چوبیس گھنٹے کی زندگی اور اس کے معاملات کا جائزہ لیں اپنی زندگی کی سرگرمیوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں اور اپنے عزائم کی فہرست اور اس کے چارٹر کو اول سے آخر تک پڑھتے چلے جائیں اور اگر اپنی دلچسپیوں کا اگر آپ جائزہ لینا شروع کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایک من چاہی زندگی گزارنے میں صرف فراء ہے اور اللہ تعالی کی ہدایت کے ساتھ ایک منافرت ایک مغائرت ایک تصاد بلکہ ایک تصادم دکھائی دیتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں کیا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ ہے جو کہ ایک بندہ مسلم کا ہونا چاہیے کیا روشنی کا یہ مینار ہدایت کی یہ شارعہ حیات جو ہمارے سامنے احکامات کو کھولتی ہے۔ کیا ہمارے اندر قبولیت حق کے وہ جذبات موجود ہیں کیا اس کے لیے ہمارے اندر وہ قربانی کا دعایہ موجود ہے کہ اپنی زندگی کو قرانی احکامات کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں صحابہ تیئیس سال کے اندر قرآن مجید کے جو احکامات نازل ہوئے انہوں نے صرف گندگی کا سر تسلیم خم کرنے کا ایک ایسا اسلوب پیدا کر لیا جو اسلام کا مطلوبہ اسلوب حیات ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو بناتے چلے گئے قرآن سے ان کا گہرا تعلق تھا قرآن ان کے لیے آئی نے زندگی تھا وہ اپنی زندگی کی دلچسپیوں کو امور حیات کو اسی کے ماتحت گزارتے تھے اس اعتبار سے یہ قرآن سے تعلق ہوا کرتا تھا مائیں گھروں کے اندر اسی قرآن کی تلاوت کرتی تھیں بڑے اسی قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور قرآن انسانی زندگی کے اندر کندیل بن کر ان کے راستوں کی رہنمائی کرتا تھا اور زندگی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ اس روشنی سے اپنے لیے ایک ہدایت حاصل کرتے تھے اور پھر ہمارے گھروں کے نقشے کے اندر صبح دم جو آوازیں اٹھتی تھیں وہ قرآن کی آوازیں ہوتی تھیں گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہوا کرتے تھے اب اندازہ لگائے کہ مسلمان ہونے کی ایسیت سے کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہو مجھے یاد آتا ہے کہ حیدر آباد دکن کے اندر نواب بہادر یار جنگ کی زندگی کے اندر ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے نواب صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی ابتدائی پرورش ان کی نانی جان کے زیر عاطفت اور زیر سایہ ہوئی ایک روز ایسا ہوا کہ چھوٹے بہادری جنگ کو اسکول میں جانا تھا لیکن نانی اما نے نہ تو اپنے اس نوازے کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا پسند کی نہ اس کو ناشتہ دیا نہ اس کی یونیفارم اسے دی وہ ننّا طالب علم اب گھبرا رہا ہے کہ سکول کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے اس کا استراب اور بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آج نانی اماں نہ تو اس سے گفتگو کرنا پسند کر رہی ہیں نہ یونیفارم اس کو دے رہی ہیں نہ ناشتہ اس کے لیے آ رہا ہے اور اس استراب کے اندر بے چینی کے عالم میں وہ پکار اٹھتا ہے کہ نانی اماں آج مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے کیا غلطی اور لگزش مجھ سے ہو گئی ہے کہ آپ صبح سے اس دن کے طلوع ہونے تک اور اس دن کے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی کے ساتھ میرے جو اسکول کا وقت قریب تر ہو رہا ہے اور آپ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہی جب نانی اما نے بھوڑھی خاتون نے دیکھا کہ بچے کا استراب اب ناقابل بیان ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو بیٹے ہر روز صبح کے وقت تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے آج صبح میں نے دیکھا کہ تم اٹھے تو تم نے اپنے اللہ اور اپنے مالک سے گفتگو نہیں کی ہے تو میں نے جانا کہ جب تم اپنے مالک سے گفتگو نہیں کرتے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی گفتگو کروں اس لیے آج کا دن میں نے تمہارے ساتھ تعلقات کو منقطع رکھا یہ وہ مائیں تھیں یہ وہ خواتین تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت قرآن مجید کے ساتھ ایسے اہم کرتی تھیں باورچی خانے کا نظام بھی چل رہا ہے بچوں کو کڑی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہیں اور بچوں کا جو اسکیجل ہے جو نظم القات ہے اس کا آغاز صبح نمازوں کی ادائیگی نمازوں کے سیکھنے اور قرآن مجید کے مطالعہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا اس علم الہدایت کے ساتھ ہماری زندگی کی ہر صبح کا آغاز ہوتا ہے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں صداقت اور راست بازی کے آئینے کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا نقشہ اور صبح کے وقت اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور پھر سوال کیجئے کیا ہم مسلمان ہیں اس اعتبار سے اسلام جہاں ایک طرف عقیدے کا نام ہے جہاں ایک طرف عبادات کا نام ہے جہاں ایک طرف معاملات کا نام ہے اگر اسلام کی حقیقی نوعیت کو اور اس کی اسپرٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام ایک ایسی معاشرت میں ایک ایسے طرز عمل کے اندر بندگان خدا کو ڈھالنا چاہتا ہے جس کے اندر خدمت کا اور اثار کا پہلو سب سے زیادہ ہے صحابہ رضوان اللہ علی کی زندگیوں کے اندر ایک دوسرے کی خدمت اور اثار کا پہلو آپ کو دکھائی دے گا یہ مکی زندگی کے اندر بھی موجود تھا لیکن اس اشار کی شکلیں مدنی زندگی کے اندر تو نقطہ کمال تک پہنچتی دکھائی دیتی ہیں صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین جو مکہ کو چھوڑ کر دو اڑھائی سو انسانوں کا یہ ہجوم جب مدینہ کی بستی کے اندر پہنچتا ہے تو ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے آج کی دنیا کے اندر کہیں زلزلہ واقع ہو جائے کہیں کوئی سیلاب آ جائے کوئی طوفان رونما ہو کہیں آتش فشانی کا واقعہ ہو تو تھوڑے سے انسانوں کو سنبھالنے کے لیے مملکتوں کا نظام بگڑ جاتا ہے جناب محمد الرسول اللہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تربیت تھی وہ اس درجہ کر رکھی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک دن بھی نہیں گزرتا کے صحابہ کے درمیان ایک ایسی مواخات قائم کر دی جاتی ہے اور وہ صحابہ بھی جو مہاجرین ہیں وہ اپنے انصار بھائیوں پر پیرا سائٹس بننے کے بجائے قابوس کی طرح ان پر سوار ہونے کی بجائے وہ ان سے کاروبار حیات کے راستے پوچھتے ہیں منڈیوں کے راستے پوچھتے ہیں اور پھر محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو خود پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے چند ارفتوں اور مہینوں کے اندر وہ پورے کا پورا طبقہ اپنے پاؤں پر کھڑا دکھائی دیتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے اس اعتبار سے دونوں طبقات کے اندر ایک ایسی ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے اور صحابہ تو ایسار کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ انصار صحابہ میں سے اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو اس نے چاہا کہ ایک بیوی کو طلاق دے دی جائے اور دوسرے کا گھر آباد کر دیا جائے کسی کے دو گھر تھے تو ایک گھر دوسرے کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی اور اگر ایک ہی گھر ہے تو اس کی سہولتوں کو نصف نصف کر کے زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ اخوت کا ایک جذبہ تھا اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خدمت کے ایک ایسے شعور کے ساتھ وابستہ تھے اور ہما وقت وہ اس خدمت کے تصور کو سمجھتے تھے اور سروری در دین ماں خدمت مسلمانوں کے اندر حکومت اور سربری اقتدار بھی خدمت کا ایک ذریعہ ہے اور سید القوم خادم ہم قوم کے سردار بھی خدمت کا ایک بلند ترین معیار پیش کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ خدمت کا اور اثار کا ایک نمونہ دکھائی دیتی ہے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگیاں بھی اسی اشار اور خدمت کا نمونہ دکھائی دیتی ہیں اور بی سیوں اور سینکڑوں اور ہزاروں واقعات تاریخ اسلام کے اوراق کے اندر چھپے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کیسی پاکیزہ زندگی تھی آج ہم سوچیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر بھی خدمت کا ایثار کا تعاون کا قربانی کا اخوت کا کیا وہ معیار باقی ہے اور کیا اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کیا ہم مسلمان ہیں ہمیں معلوم ہے صحابہ کی زندگیوں کے اندر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک صحابی اپنے ایک مہمان کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اپنی اہلیہ سے کہتا ہے اللہ کا یہ مہمان آج ہمارے گھر کے اندر آیا ہے ہمیں اس کی خدمت کرنا ہے اس کے خورد و نوش کا انتظام کرنا ہے بیوی اس سے یہ کہتی ہے اے بندہ خدا تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے ہمارے گھر میں آج اتنا ہی نان و نفقہ ہے کہ جس سے صرف بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اور ہمیں خود بھوک اور فاقہ برداشت کرنا ہوگا وہ شک کہتا ہے کہ دیکھیے جو بھی صورتحال ہے اللہ کا مہمان تو آئے ہوا ہے تم ایسا کرو کہ جو کچھ تمہاری ہنڈیا میں موجود ہے اسے پلیٹ میں ڈال دو اور خالی ہنڈیا کے اندر چمچ چلاتے چلے جاؤ بچے محسوس کریں گے کچھ چیز پک رہی ہے تیار ہو رہی ہے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے میں اس پلیٹ کے اندر وہ چیز لے کر مہمان کے سامنے پہنچوں گا راستے میں جو دیا جل رہا ہے کسی کرینے اور سلیقے سے اس کو گرا دوں گا وہ بجھ جائے گا تاریخی ہو جائے گی میں مہمان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا میں جھوٹے طریقے سے کھاتا رہوں گا وہ سچے طریقے سے کھاتا جائے گا اور ہمارا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا نتیجن ایسا ہی ہوا برتن ہنڈیا سے وہ جو کچھ تھا وہ پلیٹ میں لا رہا ہے, دیئے کو گرا دیا جاتا ہے تاریخی چھا جاتی ہے اور جو کچھ کوتے اور جو کچھ نان و نفکا تھا وہ پلیٹ مہمان کے سامنے رکھی جاتی ہے مہمان سچے طریقے سے کھا لیتا ہے اور میزبان جھوٹے طریقے سے کھاتا رہتا ہے آسمان والے نے محمد کریم سے یہ وہی کے ذریعے سے بتا دیا کیا تمہارے ساتھی اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان, کے ان کی قربانی ان کی خدمت اور ان کے مہمان نوازی کے ان تصورات سے ہم فارغ ہیں اور قرآن نے پھر اس ضابطے کو پھر بیان کر دیا وہ یو سرون اعلی انفسم و لوکانہ بہم کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر یہی وہ اسلام کا ایک جذبہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھتا ہے ہم اس نفسا نفسی کے دور کے اندر جائزہ لیں کیا ہماری اسلامی فطرت میں یہ تربیت موجود ہے کیا واقعتاً ہم دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینے والے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کیا واقعی ہم مسلمان ہیں کیا اسلام کے اندر خدمت کا اور قربانی کا اور اثار کا جو جذبہ ہے یہ کس درجہ موجود ہے ایک اسلامی معاشرے کی تازگی اور اس کی شادابی اور اس کی زندگی ہی اسی بات کے اندر ہے کہ اس کے رہنے والوں کے اندر آپس میں کتنا تعلق موجود ہے صحابہ ایک دوسرے کو ہدایا بیتے تھے سلام تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلچر پیدا کیا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ہدیے دیے جاتے ہیں گھر کے اندر اچھی چیز آئی ہے تو دوسروں کے ہاں کیسے پہنچایا جاتا ہے اور اسلام کی ساری عبادات کے اندر آپ دیکھتے چلے قربانی ہو عقیقہ ہو کوئی صدقات ہو, کچھ ہو تو دیکھیے کس کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے آدمی خود بھی کھا رہا ہے احباب کو بھی شریک کر رہا ہے اور محروم تب کو تک بھی ان چیزوں کو پہنچا رہا ہے تو اسلامی سوسائٹی کے اندر ایسار کا خدمت کا تقسیم کا قربانی کا یہ پہلو اس معاشرے کی زندگی اور تازگی پر ایک بہت بڑی دلیل بن کر سامنے آتا ہے اس روشنی میں ذرا ہم اپنے بھی احوال کا جائزہ لیں کیا واقعہ ہم ایسے مسلمان ہیں جن کی زندگیوں کے اندر عملاً یہ عصار اور قربانی اور خدمت کا یہ جذبہ موجود ہو آج دنیا کے اندر مشنری ادارے بہت بڑے کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک نام نہاد جالی اور غلط تصورات زندگی کے لیے اشار اور قربانی کی مثالیں پیدا ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سچے خدا کے لیے اپنے سچے دین کے لیے فطری پیغام کے لیے اور دنیا کے پاس آخری نمونہ حیات کے لیے ہماری زندگیوں کے اندر اس کے لیے کیا انقلاب موجود ہے ان باتوں کو سوچتے چلا جانا چاہیے اور جس قدر مسلمانوں کے اندر خدمت کا تصور بڑھتا چلا جائے گا اسلامی معاشرے کے اندر حسن اور استحکام پیدا ہوتا چلا جائے گا اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی زندگی کی معیشت کی بنیادوں کو ان اصولوں پر استوار کر رکھا ہے جو کتاب و سنت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کیا اس کارزار حیات کے اندر ہمارے جو کسب اور مال کا اور اکتساب ذر کے جو پہلو ہیں کیا وہ اسلامی معیشت کے اصولوں کے مطابق ہم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ ہماری جیب کے اندر یا بینک بیلنس کے اندر جو کچھ موجود ہے کیا اس کو حق اور حلال کے راستے سے کمایا گیا ہے یا اس کے اندر کہیں خرابی کی کوئی شکل موجود ہے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کی نگاہ کرتے ہیں کہ رزق اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو عبادات میں بھی پاکیزگی نہیں آئیں گی اور رزق کی پاکیزگی بھی دراصل عبادت ہی کی ایک بہت بڑی نوعیت ہے اور اسلام پاکیزہ رزق کے حصول پر جتنی توجہ دیتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا اس پاکیزہ رزق کے حصول کے اندر شریعت نے جو حدود جو قواعد جو ضوابط جو شرائط جو مطالبات انسان کے سامنے رکھے ہیں آیا ہم حصول ذر کی اس جد و جہد کے اندر اقتصاب زر کے اس پورے مرحلے کے اندر کیا ہم اسلامی معیشت کے اصولوں کو اپناتے ہیں اور جو کچھ ہم کما لیتے ہیں آیا اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق اس میں ادا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں اور آیا معاشی اعتبار سے ہمارے جو کفالتیں ہیں یا ہمارے جو وسائل اور بچتیں ہیں ان کو پھر ہم کس طریقے سے زندگی میں صرف کرتے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مال و ضر کے معاملے میں ہم یہود کی جو موجودہ نام نے ہاتھ شریعت ہے اس کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے مال و دولت کے پجاری بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنی تجوریوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور دل مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں تجوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسلام نے قصب زر پر کوئی قدق نہیں لگائی ہے اسلام اقتصاب اور دنیا کی جد و جہد اور محنت کی اور معاش کے اصولوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ حلال اور حرام کی حدود اس پر واضح رہنا چاہیے آج ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اقتصاب کے معاملے کے اندر اپنی اپنی معاشی جد و جہد کے اندر اپنے اپنے معاشی وسائل کے حصول اور ذرائع کو حاصل کرنے کے لیے یہ سوچتا رہے کہ ہم کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ان حدود حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہیں جو شریعت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اس حلال و حرام کی حدود کے تحت اپنے جائز زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ بچتیں ہوتی ہیں کیا اس میں سے اللہ کے حق ہم ویسے ہی ادا کر رہے ہیں جیسے کہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لحاظ سے معاشی میدان میں انسان کا اصل امتحان ہے عبادات تو اگر انسان کا تزکیہ کرتے ہیں تو معاشی معاملات انسان کے تعلق کا ایک ایسا کرائیٹیریا ہے ایک ایسا معیار ہے ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس اعتبار سے ہم معاشی جد و جہد کے اندر سوچیں کیا واقعی ہم مسلمان ہیں مسلمان کی حیثیت سے ہماری معیشت کے اندر وہ پاکیزگی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وسائل زندگی کا ایک بہت بڑا امبار ہمارے گھروں میں اور ہمارے چاروں طرف دکھائی دے گا لیکن برکت اطمینان اور, اور استغنا کی زندگی اس کے اندر موجود نہیں ہوتی اور یہی یہ کہ پایا میں نے استغنا مسلمانی نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں میرے مسلمانی اسلام کی میرات اسی استغنا کے اندر ہے اور دولت کی محبت اور پرستش کی بجائے دولت کو صرف ایک ذریعہ زندگی سمجھا جائے اسے مقصد زندگی نہ بنایا جائے جب معاشی اعتبار سے حلال اور حرام کی حدود کو ہم پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہماری معاشرت بھی درست ہوتی چلی جائے گی ہمارے رسوم اور روایات کے اندر جو ہم جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ذرا جائزہ لیجیے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری معاشرتی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں کیا اس میں ہم اس سادگی کو اس تعلیم نبوبت کو ان شریع قواعد و ذوابط کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں جو شریعت نے ہمارے سامنے کھول کے رکھے ہیں غور کیجئے کیا ہم واقعتاً معاشرتی ایسیت ایس سے مسلمان ہونے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو معاشرتی میدان کے اندر بھی مسلمان ہونے کی ایسیت ایس سے ہمیں بہت سارے تضادات کا سامنا کرنا ہوگا ہمارے بچوں کی پیدائش پر خوشیوں کا جو میعار ہم قائم کرتے ہیں وہ ہماری نفسانیت اور تاغوتیت کا ایک شکار ہے ہمارے نکاح اور شادیوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیے کہ اس میں روح اسلامیت کہاں تک موجود ہے ہماری زندگی کی مختلف تقریبات کے اندر کیا اسلامی اصولوں کی حرمت ہم برقرار رکھتے ہیں یا قدم قدم پر اس کو توڑتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ اس معاشرت کے اندر ہم ابلیسی کلچر کو اختیار کر رہے ہیں یا رحمانی کلچر ہمارے ارد گرد موجود ہے معاشرت کے اندر جو شخص رسول اللہ وسلم کی معاشرت کو آئیڈیل بنا لے گا اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی کے اندر امن تمانیت سکون برکت بڑھتی چلی جائے گی اور جو شخص اس معاشرت کے معیار سے دور ہٹتا چلا جائے گا بظاہر بے پناہ وسائل کے معاشرت کو آئیڈیل بنا لے گا اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی کے اندر امن تمانیت سکون برکت بڑھتی چلی جائے گی اور جو شخص اس معاشرت کے معیار سے دور ہٹتا چلا جائے گا بظاہر کے امبار اس کے موجود ہوں گے لیکن حقیقی اطمینان اور تمانیت سے وہ محروم ہوتا چلا جائے گا اس طرح سے ہمیں معاشرتی زندگی کے اندر یہ امتحان لینا ہے کہ کیا واقعی معاشرتی اعتبار سے ہم ان اقدار کے تحت مسلمان ہیں بھی یا نہیں اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں تو مردوں میں بھی موجود ہیں ہر طبقے میں بھی, بھی موجود ہیں لیکن ہماری عورتیں ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس اعتبار سے سوچیں کہ ان کی زندگی کا چلن کیا ہے شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ عورتوں کی صف پر بھی ہوتا ہے انہیں ایک ایسی بناوٹی زندگی اسلام نے بنا اور سنگھار کے لیے حدود قائم کر دیں اسلام نے عورتوں کے اچھے پہناوے کے لیے یہ چیزیں پیش کر دیں اور اسلام نے عورتوں کو وہ درجہ دیا کہ وہ ماں ہونے کی حیثیت سے کیا مقام رکھتی ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیسا نظام تربیت اسے چاہیے؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے رفاقت کا کیسا معیار اس کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اور اسلام نے میاں اور بیوی کے تعلقات کو ایک ایسی پاکیزگی ایک ایسی محبت اور زندگی اور تمدن کی گاڑی کے دو ایسے پہیے بنا دیے کہ جس سے ایک کامیاب زندگی کا تصور بھرتا ہے اور وہ گھر جس میں اسلامی حدود کے اندر میاں اور بیوی اور بیوی کے تعلقات کے اندر وہ اعتدال جو شریعت پیدا کرنا چاہتی ہے وہ سادگی جو شریعت پیش کرتی ہے اور محبت کا اور خوبت کا وہ ایک اختلاط ارتباط کا تعلق جو شریعت قائم کرتی ہے اگر وہ قائم ہو جائے یقین جانئے کہ نمونے بن جائیں گے لیکن اگر اس معیار شریعت کو نبی اکم نے خواتین اور مردوں کے درمیان تعلقات کے جو زاویے پیش کیے ہیں اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بڑے بڑے گھر بھی جہنم زار بن جاتے ہیں اور سکون جو ہے وہ انکا دکھائی دیتا ہے اور زندگیاں پریشانیوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں اس اعتبار سے کبھی کبھی ہم اپنے گھروں کا یہ بھی جائزہ لے کہ کیا عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک ایک ماں اور اس کے اولاد کے درمیان ایک خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان اور بچوں کے اندر جو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کے اعتبار سے ہم جائزہ لیتے چلے جائیں کیا ہماری خواتین اس تعلیم کا نمونہ ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے وضع کیا اور اللہ نے جس قسم کی زندگی کا نمونہ رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جو بطولی تہذیب اور کلچر انہوں نے اپنے لیے پیدا کیا کیا واقعتا ہماری خواتین جو ہیں اسی کا نمونہ ہیں ہمارے گھروں کے اندر کیا اسی کا چلن ہے اور کیا اسی کو افتخار سمجھا جاتا ہے بات صرف اسلام کی ان اقدار کو اپنانے کی نہیں ہے بلکہ ان پر فخر کرنے کی بھی ہے آج ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں کیا واقعی اسلام کی ان تعلیمات کو اپنانے کے اندر ہم کو خوشی کوئی فخر کوئی وقار محسوس کرتے ہیں مجبوری کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرنا ایک بے روح معاشرے کی بات ہے اسلام ایسی چیز نہیں ہے جس کو مجبوری اور بے روخی کے ساتھ اختیار کیا جائے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اختیار کرنا ہے اسی لیے کہا گیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ اسلام کی ایک ایسی شہادت ہے جو عملی اعتبار سے ہم یہ سوچیں کہ جو نقطۂ نظر جو پیرایا جو اسلوب زندگی جو پیٹرن اسلام ہمیں عطا کرتا ہے صرف اس کو قبول نہ کیا جائے اس پر اپنی تمانیت اور خوشی کا اظہار بھی کیا جائے قرآن مجید نے بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق کو ایسا بتایا کہ ان کی اطاعت کے اندر کوئی انتباض اپنے دل میں محسوس نہ کیا جائے پورے شر صدر کے ساتھ اور پوری تمانیت کے ساتھ اور پورے شعور اور ادراک کے ساتھ یہ سمجھا جائے کہ جو طرز زندگی اسلام اور شریعت بخش رہا ہے ہماری عزت ہمارا وکار ہمارا افتخار اسی کے ساتھ وابستہ ہے یہ شعور جتنا بڑھتا چلا جائے گا ہماری زندگیاں اتنی باوقار ہوتی چلی جائیں گی اور یہ شعور جتنا کم ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگیاں اسی قدر بے وقار ہوتی چلی جائیں گی ہم نے صرف خواتین کے کے معاملے معاملے میں میں نہیں اپنے بچوں کے معاملے میں بھی دیکھنا ہے کیا ہم مسلمان ہیں کیا ہم بچوں کی تربیت ایسا چاہتے ہیں ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کے بچے آگ کے اندر جل جائیں کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکے گا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی یہ پھول سے بچے خود بھی ایک ایسے جہنم کا ایندھن بن جائیں اور آپ کو بھی اس جہنم کا ایندھن بنا ڈالیں شاید ہم نے اپنے شعور میں کبھی اس بات کو نہیں رکھا کہ وہ اولاد جس کے لیے اتنے پاپڑ میلتے ہیں وہ اولاد جس کی معاشی تگودو کے لیے نہ ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ان بچوں کی تربیت کے لیے ان کی اسلامی تربیت کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اسلامی آداب سکھانے کے لیے مسنون زندگی کا خوگر کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا مرقع اور پیکر بنانے کے لیے ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا سوچتے ہیں کیسا گھر کا ماحول بناتے ہیں کیسا لٹریچر ان کو فراہم کرتے ہیں کیسا آڈیو اور ویڈیو کا سمی اور بصری معاونت کا نظام ان کے سامنے رکھتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی ہمارے بچے کیسے گزار رہے ہیں ان کی دوستی کے میں کیا ہے کہ لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھتے ہیں کیسا ماحول انہیں میسر ہے کیسی زندگی ان کے پاس موجود ہے اور یقین جانیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ایک عمومی دانش مندی کے اعتبار سے بھی ہماری سب سے اہم جائیداد جو ہے وہ ہماری اگلی نسل ہے ہماری ذریت ہے ہمارے بچے ہیں اور اگر یہ بن گئے تو پھر سب کچھ بن گیا اور اگر ان کے اندر بیغاڑ پیدا ہوگا تو صرف دنیا ہی ان کی خراب نہیں ہوگی وہ اپنی اور ہماری کو بھی لے ڈوبیں گے کیا ہم مسلمان ہیں اس کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم کتنا فکر مند ہیں مسجدوں کے اندر بچوں کے حلقے بن رہے ہوں تعلیم گاہوں کے اندر بچوں کے حلقے بن رہے ہوں اور بچوں کو ابتدا میں اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا گہرا شعور دے دیا جائے ان کا افتخار پیدا کر دیا جائے اور وہ ایک ایسے کلچر کے اندر پرو لیے جائیں کی ان کی جوانیاں تہذیب اسلامی کے مرقع بن جائیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلامی تصور زندگی ایک ہماگیر تصویر کی نصورت میں ہمارے سامنے آتی چلی جائے پھر جب ہماری عورتیں ایسی بن جائیں گی ہمارے گھر ایسے بن جائیں گے ہمارے بچوں کی ایسی سال تربیت ہوتی چلی جائے گی تو پھر ہمارا ماحول جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا ہم نے اپنے گھروں کو محفوظ کر لیا تو گھر کے قلعے کے بعد پھر ہم نے ارد گرد کے ماحول کی بھی کلا بندی کرنا ہے اس کو بھی اپنے حصار کے اندر کھینچنا ہے اسی لیے شریعت نے یہ کہا من را منکم کو تم میں سے اگر کوئی شخص ماحول کے اندر اگر کسی خرابی کو دیکھے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس خرابی کا تدارک کرے فعلست اور اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں ہے کہ تم ماحول کی خرابیوں کو دیکھ کر ان کو اپنے ہاتھ کی قوت سے دور کر سکو فب الساں تو اپنی زبان سے اس کے خلاف جد و کرو اور اگر تم لم لمبیست اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے ماحول کا جبر تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم زبان سے ان برائیوں کے خلاف ایک جہاد کرو کل میں ہی وزال کا تو اپنے دل کے اندر تم خرابیوں کے خلاف قرن پیدا کرو اور یہ ایمان کا آخری اور ضعیف ترین درجہ ہے اگر ماحول کے اندر قدورت کو کثافت کو غلازت کو گندگی کو برائی کو فہش کو بے حیائی کو ریانی کو ننگ کو اگر دیکھتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کے اندر کوڑھن پیدا نہیں ہوتی اس کے خلاف کوئی احتجاج ہمارے قلب کے اندر کروٹیں نہیں کھاتا ہے ہمارا ذہن اس کو دیکھ کر تنفر کی کوئی کیفیت نہیں پیدا کرتا تو یقین جانیے پھر ہم ایمان کے دائروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں اور ذرا غور تو کیجیے ہمارے ارد گرد کی دنیا بب کیسی دنیا اور اگر ہم نے ارد گرد کی دنیا کو ٹھیک نہ کیا تو وہ جراثیم جو گندگی کے, کے شیطنیت کے ہیں وہ ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور ہوں گے اگر ہم صفائی پسند ہیں تو اپنے ساتھ ہم کے گھروں کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کریں بین ہی ہم جب تک ماحول کی کثافتیں اور قدورتیں اور شیطان کا پورا کلچر پورے ماحول سے ختم نہیں ہوگا ہمارے گھر اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے اس اعتبار سے ہم کیا ہم مسلمان ہیں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کیا ہم اپنے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے وہ مطلوبہ صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں سما اوتاد کی زندگی بسر کر رہے ہیں کسی نظام جماعت اور نظام تحریک کے ساتھ ہم وابستہ ہیں کیونکہ ایک فرد تو ایک فرد ہے اور قرآن تو کہتا ہے وہ بے حمل جمی بلا تفر رکھو اور قرآن کہتا ہے, ہے آپس میں مل جاؤ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو اس لیے تاباری حکم پھر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے و حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اسلام کسی درجے میں بھی ایک فرد کو انفرادی زندگی انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا آپ نماز دیکھیں کہ کیا ہے اجتماعی زندگی کی پہلی بنیاد ہے آپ روزہ دیکھیں تو کیا ہے سہاری اور افطاری کے اندر اجتماعیت سکھائی جا رہی ہے آپ زکوۃ دیکھیں تو کیا ہے اہل سربت اور نادار لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے حج دیکھیں تو کیا ہے جمی عالم اور ہما کشور لوگوں کو ایک تلبیہ اور ایک یونیفارم کے اندر پرویا جا رہا ہے اس اعتبار سے یہ دین اجتماع کا دین ہے. اس دین کی روح اور اس کا مزاج اجتماعیت کا ہے اگر ہم انفرادی طور پر اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ سوچ ایک ناقص سوچ ہے جب پورا اجتماعی معاشرہ اور مسلمان کے پاس تو یہ ذمہ داری ہے اس کا یہ چارٹر ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ نہ صرف خود سدھر بلکہ پوری دنیا کے صدھار کا دائیا اپنے اندر پیدا کرے وہ اس دعوت دین کو لے کر نکلے گا اسی لیے یہ امت جو ہے قیامت تک کے لیے امبیا عالم السلام کے مشن کو لے کر اٹھے گی کن تم خیر تامرون ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقع ہم وہ امت دعوت بنے ہوئے ہیں کیا واقعی قرآن کا علم اٹھا کر اس وائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کر کے پوری دنیا کو اس ماحول کے اندر تبدیل کرنے کا کوئی عظم اور دائیا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کیا ہماری زندگی کے دایات ایک پانچ دس مرلے کے گھر کے اندر سو دو سو چار سو گز کے ایک گھر کو بنانے کے اندر صرف ہو جائیں گے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات فرمایا کہ میری میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ پوری رو زمین کے اندر وہ کلچر پیدا کیا جائے جو مسجد کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے اور ہماری تو مسجدیں بھی وہ مسجدیں باقی نہیں رہیں کیا ہم مسلمان ہیں اس حیثیت سے سوچے کہ مساجد کے اندر ہم نے کیسا کلچر پیدا کر رکھا ہے یہ مساجد ہماری زندگی کے اندر وہ محور مہیا کرتی ہیں یا نہیں وہ مرکز بنتی ہیں یا نہیں آپ نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو تھی وہ مسلمانوں کا سول سیکٹریٹ بھی تھی ان کا پورے اجتماعی معاملات کا سیکٹریٹ وہی تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جی ایچ کیو بھی وہی تھا جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ہوئی ہے وہیں فوجوں کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے مسلمانوں کا اسٹیٹ بینک بھی ہوئی ہے وہیں ان کا بیت المال قائم ہے مسلمانوں کی عدالت انصاف بھی ہوئی ہے وہاں سے انصاف مل رہا ہے مسلمانوں کا جامع العروم رو بھی ہوئی ہے وہاں پر قرآن اور حدیث اور سیرت سکھائی جا رہی ہے اور معاملات دنیا کے دینی طریق اور مرحج کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہیں زندگی کے اندر دوسری قوموں سے معاہدات ہو رہے ہیں وہیں پر ان کے نکاح ہو رہے ہیں وہیں پر ان کی زندگی کی تعلیم اور تربیت کے سارے دھارے ایک رخ میں بہتے دکھائی دیتے ہیں اور آج مساجد کو ہم نے دو رقت کی نمازوں کا ایک مرکز بنا کر رکھ دیا ہے اور وہ شان جو مسجد کے ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وابستہ کی تھی اور یہ بتایا کہ اولو نمر ان مساجدوں کے اندر تمہارے آئمہ ہوں گے کیا ہم مسلمان ہیں چاروں طرف یہ نگاہ دور آئیے کہ کیا ہمارے اولو نمر کیا ہمارے وہ حکمران اور ہمارے مختلف مناسب پر فائز لوگ۔ کردار اور سیرت کے لحاظ سے روحے اسلامیت کے لحاظ سے اس لائق ہیں کہ ہماری مسجدوں کی امامت ان کے سپرد کی جا سکے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں کیا ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں پھر ذرا اور غور کیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مصنون زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا یہ مصنون زندگی کیا ہے یہ فطرت سے ہم مہنگ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کی شخصیت مصلوب ہوتی ہو مجروح ہوتی ہو یہ یقین پیدا کیا جانا چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنے سے اور مصنون زندگی کو اختیار کرنے سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے وقار پیدا ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر تمانیت پیدا ہوتی ہے ایک ایسا حسن و جمال کا کیف پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان خدا چاہی زندگی بھی بسر کرے مصنون زندگی کو اختیار بھی کرے اور پھر اس کی زندگی کے اندر حسن جمال وقار اور تمکنت پیدا نہ ہو یہ مصنون زندگی کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہی تو ایک معیار ہے اور یہ کیسے ہو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لقد کان لقم فی رسول اللہ حسنا وہ عثو حسنہ ہے اسی لیے اور قرآن مجید نے سورہ حسر میں اسی لیے بتایا و ماتا کمرس فخو ما کمن فنتا ہو یہ ایک معیار ہے کہ پیغمبر جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے اسے اختیار کرتے چلے جائیے اور جس چیز سے روک رہا ہے اس سے اجتناب کرتے چلے جائیے اگر یہ امتصال اور اجتناب یہ اختیار کرنا اور ترک کرنا یہ معیار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو مصنون زندگی کا نقشہ کیسے پیدا ہوگا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے صرف ایک دن کے چوبیس گھنٹے کے احوال پر نظر ڈالیے کیا یہ چوبیس گھنٹے مصمون زندگی کے مطابق گزرے ایک گراف بنائیے شاید گریبانوں میں میں اور آپ منہ ڈالے تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے شاید یہ آئینہ عبرت بن جائے شاید یہ آئندہ مستقبل کی زندگی کی تعمیر کا کچھ ذریعہ بن جائے اور یہ زندگی جو ہر گھڑی برف کی سل کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے اور نہ جانے کون سا لمحہ اس کائنات سے ہمیں کسی اور کائنات کے اندر منتقل کر دے اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا ہم نے اپنی زندگی کا نقشہ اس کے کا پیٹرن اس کا مینرزم ایسا بنا لیا ہے کہ ہم اس زندگی کی منزل میں داخل ہوتے ہوئے کسی شرمندگی کا کسی خسارے کا اور نقصان کا اندازہ نہ ہو یوں چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نقشہ جو ہے رسول اللہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا یہ چوبیس گھنٹے کی زندگی صرف انفرادی نہیں ہمارے معاشرے اور ہماری ریاست کے اجتماعی امور میں بھی ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کیا ہمارے سیاسی امور جو ہیں وہ قرآن مجید نے اقتدار کی جو حدود سما اوتاط اور مسئولیت کے ساتھ قائم کی ہیں اور تمکن فی الحال کے لیے قرآن نے جو معیار معروف و منکر کا قائم کیا ہے کیا وہ برقرار ہے کیا شریعت کی نصوص کار فرما ہیں کیا نظام اسلامی اور اس کے مطالبات پورے طور پر جاری و ساری ہیں کیا دعوت و ارشاد کا کام اسی قوت کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے کیا اس ریاست کے ڈھانچے کے اندر جو معاشی عمل ہے جو تجارتی امبال ہیں جو لین دین کے سلسلے ہیں جو مینوفیکچرنگ ہے اور جو اس کے اندر نفع و نقصان کی حدود ہیں جو مشارکے اور مزاربے کے پہلو ہیں کیا ہم نے اپنی معاشی زندگی کا ڈھانچہ ویسا بنا لیا ہے جو شریعت نے ایک پاکیزہ رزق اور اس کے حلال کے لیے انسانوں کے لیے رکھا ہے تو یہ بھی دیکھتے چلے جانا چاہیے کیا اسلام نے جو معاشرتی تعلیمات کا ایک جھنگ اور نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کیا ہم نے اسے اختیار کر لیا اور اسلام نے تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے جو اعضاء اتوار اور پیٹرن ہمارے لیے مرتب کیے کیا ہم نے اختیار کیا اور اسلام نے علمی زندگی کا تدریسی زندگی کا جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا قرآن نے صرف ایک مصنوع زندگی کو روحانی اور ایمانی سطح پر نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کائنات کی جو تسخیر ہے وہ بھی ہمارے ذمہ لگائی ایک بندہ مسلم صرف اللہ اللہ نہیں کرتا بلکہ وہ کائنات کی تسخیر کا درس بھی اختیار کرتا ہے اور ہمیں واضح طور پر یہ معیار اور اسلوب دے دیا گیا کہ اللہ زینہ یس قرون اللہ قیامم ولا جنوب ربنا ماں خلق تہازل سبحانہ کا فکر آزا بنار قرآن مجید کی سات سو سے زیادہ آیتیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا مجموعی طرز فکر جو ہے اس کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کا ہے اور مسخر کر کے اسے اسلامی نظام حیات کے لیے مفید بنانے کا ہے اسلام کی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے اسلام کی ریاست ایک امن اور امان کی ریاست ہے اسلام کی ریاست ایک حفاظت اور آفیت کا پیغام دینے والی ریاست ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہم سوچیں کیا ہماری ریاستوں کا نقشہ آج واقعی ایسا ہے جس میں حفاظت کا جس میں ایمانت کا جس میں دیانت کا جس میں خدمت کا وہ تصور موجود ہو جو اسلام کی ویلفیئر سٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے اور کیا واقعی ہم مسلمان ہیں کیا ہم نے اپنی ریاستوں کو ویسا بنا لیا ہے کیا ہمارے اجتماعی امور ویسے ڈھل چکے ہیں جو ایک اسلامی ریاست اور قیادت کے لیے ضروری ہونا چاہیے تو ہم دیکھیں گے کہ شاید ہم اپنی ان ذمہ داریوں کا نہ تو ادراک پیدا کر رہے ہیں نہ ان کی ادائیگی کے لیے وہ شعور پیدا کر رہے ہیں اور نہ وہ روحے انقلابیت ہمارے عزائم کے اندر جھلکتی دکھائی دیتی ہے کہ اس دنیا سے بدی کی قوتوں کی جڑوں کو کیسے اخاڑ پھینکا جائے اور ان کی جگہ پر ایک ایسا سال معاشرہ تعمیر کیا جائے کہ جو دنیا کے اندر ہمارے لیے آفیت کا دہ بن جائے اور آخرت کے اندر رضائے الہی کے حصول کا ایک ذریعہ بنتا چلا جائے پھر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے تو آداب بھی دی ہمارا ایک کلچر ہے اسلام نے آداب دیے اور یہ آداب صرف کھانے پینے کے نہیں ہے یہ لباس صرف ناو نوش کے نہیں ہے یہ صرف طرز بودوباش کے نہیں ہے اسلام کا کلچر جو ہے ہماری زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو ہم ایک خاص کلچر میں بدلنا چاہتا ہے اور آج ہم یہ دیکھیں معاف کیجئے گا کہ کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذرا کلچر کے اعتبار سے دیکھی ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں اپنے محلوں کا جائزہ لیں اپنے شہروں اور ملکوں کا جائزہ لیں اپنے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں اپنے سامان تفریح کا جائزہ لیں ہم نے اسلام تفریح کا دشمن نہیں ہے اسلام سے بڑھ کر جائز تفریح کے مواقع کے کون احترام کرنے والا ہے لیکن اسلام نے ایک پاکیزہ فطرت کے اعتبار سے اپنے تفریح کے پورے نظام میں بھی پاکیزگی پیدا کی اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا وہ مجموعی کلچر اس کا ریکریشن کا پورے کا پورا سسٹم کیا ہم نے ویسا اپنانے کی کوشش کی ہے اور اسلامی مینرزم جو ہے وہ کیا زندگی کے ہر ہر قدم پر کوئی کام ایک انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کے کرتے ہوئے اسلام نے اپنے نظام ہدایت کا کوئی نمونہ اور شکل اس کے سامنے نہ رکھی ہو لیکن کیا آج ہماری زندگی کے مختلف مراحل کے اندر کیا اسلام کی وہ تعلیمات اسلام کے وہ آداب اسلام کا وہ مینرزم ہمارے سامنے موجود ہے کیا ایک ڈاکٹر معالج اور اس کے مریض کے درمیان ایک تاجر اور اس کے گاہک کے درمیان ایک صنعت کار اور اس کے یوزر کے درمیان کیا تعلقات کی وہ سطحیں موجود ہیں جو اسلام بناتا ہے کیا ہم سائگی کے اعتبار سے ہمارے گھروں کے اندر وہ حسن سلوک کے مراحل موجود ہیں کیا مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا ڈیڑھ ارب انسانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ ساڑھے چار ارب انسان جو جہالت کی جو ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں جو کفر اور شرک اور ماسیت کی دلدل کے اندر اترے ہوئے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان کو اس دلدل سے نکالنا ہمارے فرائض کے اندر ہے جس طرح کھانا پینا ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ ضرورت ہے کہ انسانیت جو ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے درندگی ان کے ارد گرد جو ہے وہ رکھنا ہے کیا ان انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے ذرا سوچیے ہماری عمر دس سال گزر گئی بیس سال گزر گئی چالیس سال گزر گئی ساٹھ سال کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں اور اب تو ہم آخرت کے ان مراحل کی طرف ہر لمحہ منتظر ہیں جدانے کب بلاوا آ جائے لیکن کیا اس بلاوے سے پہلے پہلے سوچا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے کیا ساز و سامان کیا دعوت اسلامی کے لیے کیا کیا ہم نے صورت حال اختیار کی اگر ہم سوچیں تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے مخلوق خدا کے اتنے بڑے دائرے بڑے بڑے ملک اور معاشرے اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ہم پر ہے کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی نئی وہی آئے گی استقفر اللہ نہیں آئے گی کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی نئی نبوت ہوگی استفر اللہ کبھی نہیں ہوگی کیا اب انتظار میں ہیں کہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہیں آئے گی کیا اب انتظار میں ہیں کہ کوئی نئی امت اس کام کے لیے مبوس کی جائے گی نہیں کی جائے گی اللہ رب العالمین کا دین بھی, بھی رہے گا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بھی رہے گی قرآن کا متن اور اس کی تعلیمات بھی, بھی رہیں گی اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مزاج اور اسلوب بھی, بھی رہے گا صرف ہم نہیں بدل رہے ہیں ان اصولوں کے تحت ہمیں بدلنا ہے اور اس کائنات کے اندر مسلمان کو جو انقلابی کردار ادا کرنا ہے لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے کلے ہی درست نہ کر سکے اپنے پانچ چھ فٹ کے وجود کو اسلام کے کلچر کے اندر نہ ڈھال سکے تو پوری دنیا کو اس کلچر میں ڈھالنے کا جو دعویٰ اور عزم ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے آئیے دریائے غفلت میں بہتے ہوئے اپنی زندگی کے جو ماہو سال ضائع کر لیے ہیں اس پر آج رو دیں کچھ آنسو بہا لے اشک ندامت بہا لے آج موقع ہے تاکہ کی شدت کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے اقبال نے کیا خوب کہا تھا بیاتا امت با سازم آؤ آج اس امت کے بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کی کوشش کریں کہ مارے زندگی مردانہ بازیم اور اس زندگی کے کھیل کو مردوں کی طرح جمع مرد لوگوں کی طرح غازیان اسلام کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں اور چونی نالم اندر مسجد شہر اور آج اس شہر کی مسجد کے اندر تنہائیوں اور خلوتوں میں کچھ اس طرح سے رو دیں کہ دل در سینہ اے ملہ کہ ملہ کے دل کے اندر بھی وہ نرمی اور گداختی پیدا ہو اور یہ گداختی کیا ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یسرو لوگوں کے سامنے باتوں کو آسان بنا کر پیش کرنا کوئی فلسفہ نہ بنا دینا دین و شریعت فلسفہ نہیں روحِ عمل ہے یہ فکر کا ایسا نظام ہے ولق یسن القرآن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی کوئی ماں بہادر طبیعتہ نہیں ہے اور یہ بڑا آسان ہے اور بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے اور زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی اور آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام ہم نے اس اسلام کو جو سادہ دین تھا جس کی روایات کے اندر دل نشینی موجود تھی آج ہم نے اس کو فلسفہ اور کلام اور منطق کی بلاجبیوں کے اندر پرو دیا ہے آئیے یہ عہد کرنے کا دن ہے ساب کا زندگی پر رونے کا دن ہے تھوڑے سے پچھتاوے کا شعور اور احساس پیدا کرنے کا دن ہے کبھی سوچ تو لیں کہ یہ زندگی کے دھارے سدا ایسے تو نہیں چلیں گے ہر روز اپنے کندھوں پر کچھ جنازے اٹھاتے ہیں کسی روز ہمارا جنازہ بھی کسی کے کندھوں پر اٹھ جائے گا اور یہ محلت عمر ختم ہو جائے گی اور پچھتاوے کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ختم ہو جائے گا آئیے عزیزان محترم میرے اور آپ کے لیے یہ محلت عمر ہے یہ فرصت عمر ہے اور اس فرصت اور مہلت کو اس مسنون آداب والی زندگی کے مطابق بسل کر لیں اسی لیے چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ دانم مشکلات لا الارا مجھے لا الہ کی مشکلات کا علم ہے اور لا الہ کی مشکلات کیا ہیں انسان اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا جائے اور وہی بات جو مولانا محمد علی جوہر نے کہی تھی کہ پوری دنیا کے ساتھ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اللہ کے لئے جینا اللہ کے لئے مرنا قُلِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا و وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اللہ اکبر یہ ایک ایسا میعار ہے جو زندگی کے اندر جینے اور مرنے کے اثالی پیدا کرتا ہے اس لحاظ سے عزیزانِ محترم ابھی وقت ہے مہلت عمر ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو بنانے کے مواقع حاصل ہیں توبۃ النسو کا بھی وقت ہے استغفار کا بھی وقت ہے عشق ندامت بہانے کا بھی وقت ہے اپنے کا گناہوں پر اپنی غفلت پر اپنی کوتاہی پر اپنے تصاہل پر پشمانی کا بھی وقت ہے اور یہ پشمانی پھر ایک روحے عمل میں ڈھل جائے گی یہ روح عمل ایک روح کردار کو پیدا کرے گا یہ روح کردار ایک روح سیرت کو پیدا کرے گا اور یہ روح سیرت روح دعوت بن جائے گی اور دنیا کے اندر ہدایت کے طلاق روشن ہوں گے ابلیس کی پھیلائی ہوئی ساری جو ہیں یہ کافور ہو جائیں گی اور اللہ کی سرزمین اللہ کے کلے سے بھر گی. مخلوق پر مخلوق پرستی کے سارے تلسم ٹوٹ جائیں گے اور نغمہ توحید جو ہے اس کائنات کے اندر ابدی اور سربدی فضاؤں کے اندر جاگنا شروع ہو جائے گا لیکن تب جب ہم جاگ جائیں گے آئیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں بہت سو چکے اور ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا اور محلت عمر کی جو امانت ہمارے سپر تھی بہت سی خیانت کر چکے آئیے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی لگزشوں کا ادراک کرتے ہوئے جو محلت عمر کے سانس باقی رہ گئے ہیں ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئے شعور کے ساتھ ایک نئے ایک عزم کے ساتھ ہم گزارنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ہمارا اپنی زندگی کا نقشہ تبدیل ہوگا بے اعتمادیوں کی فضا کے اندر اعتماد کی ایک نئی روح پیدا ہوگی ہمارے بچوں کے حوالے بدلیں گے گھروں کی فضائیں تبدیل ہوں گی محلوں کے محلے بدلتے چلے جائیں گے اور روح اسلامی کی ایسی فضا پیدا ہوگی کہ جو دنیا کے لیے ایک نقشہ اور ماڈل بنے گی آج انسانیت ترس رہی ہے اس مرد نقتدہ کے لیے جو اسلامی شریعت کے اسرار اور حکم کو سمجھتے ہوئے دنیا کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کیجئے آئیے ہم ان سعادت مند روحوں میں سے ایک روح بن جائیں جو اس کائنات کی ظلمتوں کے اندر چراغ ہدایت کو لے کر اٹھیں اور پھر یہ بات ہو کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے عطا کیے انداز خوش روانہ انداز خوش روانہ کے ساتھ اس کائنات کے گھٹاٹو اندھیروں کے اندر اس نورے ہدایت کی شما کو لے کر چلے یہ ہمارے نہا ہانے دل کی ظلمتوں کو بھی دور کرے اور کائنات کی ظلمتیں بھی دور ہوں کیا ہم مسلمان ہیں یہ وہ سوال ہے جو ہر لمحہ رات سونے سے پہلے یہ سوال ایک بہت بڑے عبارت کے طور پر ہمارے ذہن کی سطح پہ ابھرنا چاہیے اور صبح اٹھیں تو پھر اس شعور کے ساتھ کہ آج کا سارا دن سلو آفتاب کے ساتھ غروب آفتاب تک کیسے گزارنا ہے اگر ہماری راتیں اس فکر میں گزر جائیں ہمارے دن اس روح عمل کے اندر یہ شکار ہو جائیں تو یقین جانیں پھر زندگی کا وہ چلن آ جائے گا زندگی میں وہ باد بہاری آ جائے گی جو زندگی کے اس سرسر سر ماحول کے اندر باد نسیم کی طرح ہمیں جنت کی ہواؤں کا دے گی یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر ابلیسی اور شیطانی قوتیں اس دنیا کو بھی جہنم زار بنائے ہوئے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انسانیت کو جہنم کی تاریکیوں اور گہرا گہرائیوں کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں لیکن یہ پیغام حق وہ ہے جو اس دنیا کے جہنم زار کو بھی جنت بنا دے گا اور آخرت کی اپی راحتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نصیب کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا ہم مسلمان ہیں کہ جو تقاضے ہیں جو اس کے مطالبات ہیں جو اس کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے روح عمل بیدار ہو روح کردار بیدار ہو اور اسی بیداری کے اندر امت کی بیداری کا راز وابستہ ہے وہ آخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین